السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علم الصرف تیسرا حصہ صفحہ نمبر دس جی جزاک سبق کے اندر معتلام کے قواعد میں سے آخری قاعدہ سامنے पेश کیا جا रहा था کہ میری آواز آپ ساتھیوں تک پہنچ رہی ہوگی چونکہ وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے اس لیے آتے ہی سبق شروع کر مجبوری بھی ہے آپ आप بھی سوچتے ہوں گے کہ سانس بھی دیتے تھوڑا سا دم بھی نہیں لینے دیتے <laughs> جی تو اب جب آپ نے ہمیں اپنے حوالے ہے تو پھر ہم اپنی ذمہ داری تو نپائیں گے نا اور ویسے بھی ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے اور کام کافی ہے سفر کافی لمبا ہے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے اس لیے ہمت کے ساتھ, ساتھ اللہ رب العزت کی توفیق ضرور مانگتے رہنا چاہیے اور ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف میرا کمال نہیں یہ اللہ کی طرف جب اپنے اوپر نظر ہوگی تو پھر کام خراب ہو جاتا ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ مشاہدے کی بات ہے جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی اپنی رائے کرتے ہیں خود رائے میں یا تکبو کوئی جملہ بولتے ہیں تو فورا جو ہے نا اللہ رب العزت کی رک تندی ہو جاتی ہے ایک چیز کے بارے میں نئی نئی چیز تھی میں نے کہا دو چار سال پڑھیں گے لیکن مجھے اس جملے پہ ہوئی اور اللہ کی قدرت چار سال تو کیا دو چار مہینے بھی نہ چل سکی اور پرانی ہو گئی بیکار ہو گئی تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کو میرا یہ بول پسند نہیں ایسا بول نہیں بولنا چاہیے تو فوراً تمبی ہوئی اور توبہ کی تو انشاء कहना کہنا چاہیے اور اللہ کی طرف اس کام کو करना کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے بہرحال हम اللہ को کو جو سفر شروع تو اس میں بھی انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچیں گے اور آخرت کا جو طویل سفر ہے تو اس میں بھی ان چلتے چلتے ہم ضرور ان اللہ منزل تک اللہ کی توفیق سے پہنچیں گے جی دیکھیے سب سے پہلے اسی لفظ کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تلک اصل میں تھا تلک کو ہے لیکن آخر میں واؤ ہے تو یہاں فائدہ یہ ہے تلک اور یہی چھٹا قاعدہ ہے اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ جو واؤ اسم کے آخر میں ہو زما کے بعد ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں تلک سے کیا ہو جائے گا تلک جن اور ماقبل کے زما کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں تو تلب کو یون سے کیا ہو جائے گا جی تلپ پی کو یون سے کیا ہو جائے گا تلپ پی یون ید اُر والا قانون آپ نے پڑھا یار سے یرمی یا کلمہ کے آخر میں تھی اس پر زما تھا اور زما شکیل ہے تو اس زما کو گرا دیتے ہیں اور یہاں میں نے ایک اور بات بھی آپ کو سمجھائی امید ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے کہ تنوین دراصل نون ساکن کو کہتے ہیں تنوین دراصل نون ساکن کو کہتے ہیں چنانچہ تنق اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں جی یا پر دو پیش ہوں پھر بھی تنق اور یا پر دو پیش کی رائے اس تنوین کو ہم نون ساکن کی صورت میں لکھیں تو بھی کیا بنتا ہے تنق کی یون امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی تو یہ جو تلقین میں یا ہے اس پر ضمہ شکیل ہے لہذا اس ذمہ کو ہم نے گرا دیا یا کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا تلقین کیا بن گیا تلقین اب دیکھیے نون بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے دو ساکن ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور ان میں سے پہلا ساکن مدہ ہے تو لہذا لا ساکن یعنی یا اس کو ہم نے گرا دیا حذف کر دیا تو کیا بن گیا تلک پن اور یہ جو آخر ہے تو یہ بھی ہم تنوین کو میں نے ظاہر کیا سمجھنے کے لیے تو اب ہم اس کو تو بان کی شکل میں لکھتے ہیں تو کیا تلک پن دیکھیے دوبارہ قائدہ نمبر چھ جو واؤ اسم کے آخر میں زما کے بعد ہو تو یہاں تم کریں گے واؤ کو یا اور اس سے پہلے زما کو کسرا سے بدلیں گے اور پھر یا کو ساکن کریں گے اور یہ تبدیلیاں اس قائدے کے اندر لکھی نہیں ہوئی جو میں نے دوبارہ پھر سمجھاتا ہوں ایک دفعہ آپ دیکھ صفحہ نمبر دس, دس. دیکھیے جو ہوں اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو تو اس زما کو کسرہ سے یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں یہاں وجہ نہیں بتلائی تو اس کا وہ میرے آپ کو سمجھا دی جیسے تلقن کے اصل میں تھا تلقن کے اصل میں کیا تھا تنک تھا چنانچہ تنق سے کیا بنا تلک آخر نے واؤ کو یہاں سے بدل دیا جی تلک کو اب ایک ہم نے کام کیا ابھی تک وا کو یا سے بدلا قو پر پیش اس کو بھی نہیں بدلا چنانچہ وا کو یا سے اور زمہ کو ماقبل کے زما کو کسرہ سے بدل دیتے تو کیا بن گیا جن اب جن یا کے اوپر جو پیش ہے پیش بھی ہے تنوین بھی ہے تو یا پر جو ہے اس کو ہم نے گرا دیا پہلے میں نے اس کو سمجھانے کے لیے تنوین کو نون ساکن کی صورت میں لکھا ابھی آپ کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے. تو کیا بن گیا تلق لک تین یا بھی ساکن نون بھی ساکن پہلا ساکن مدہ ہے لہارا کو گرا دیا تو کیا بن گیا تلق تلقین جی صرف سر دعا يدعو دعا دعا مدعو منه عنه لا اب, اب تک کی مثال کے او دو اس کی طرف آتے ہیں ذرا جی ادو امر حاضر کا سیگا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امر کو بناتے ہیں مزہ معروف سے ماضی دا اور مزارے معروف آتے ہیں واحد مذکر حاضر کا سیگا اس سے آئے گا تد کیا ہوگا جی تدعو او امر بنانے کے لئے شروع سے علامت مظاہرے کو دور کیا اور چونکہ دال ساکن ہے تو لہذا شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے عین کلیما مضموم ہے اس لیے حمزہ وصل مضموم لے کر آئے اور آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو تدعو کے آخر میں واو ہے حرف علت ہے اس کو گرا دیا تدعو سے کیا بن گیا او دو جی دوسری صرف صویر دیکھیے روزیہ یاروزہ رضوان فاوا مرضی مرضی اس پہ ہم نے کافی بات کی اور امید ہے کہ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا قائد نمبر پانچ کی یون کی طرح بھی ہے الم ارزا ونا یو آن لا ترزوا اب دیکھیے ایرزا امر ہے تو ارزوا کیسے اور کہاں سے آیا ہے ہم اس کی طرف تھوڑی سی بات کرتے ہیں دیکھیے تو امر بناتے ہیں مظاہرے سے اس کا مصدر ہے رضوان ر راض پہلا قاعدہ راضی وا سے راضیا بنا اسی معطل کے جو قاعدے پڑے گا آج ہم نے چھٹا پڑا ہے تو پہلے قاعدہ میں راضیا سے راضیوا سے راضیہ بنا دیکھیے مظہرے ہے اصل میں یار زاو مظاہرے کیا ہونا چاہیے اصل میں یراو یف کے وزن پر یسما کے وزن پر راضی سمیا یسما یرزاو ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے چنانچہ اجوف کا ایک قاعدہ آپ نے پڑھا وا متحرک اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں ایک اور آپ نے فائدہ پڑا محتمل کے قائدوں میں کہ واؤ تیسری یا چوتھی جگہ ہو اور پہلے حرکت اس کے مخالف ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں تو پہلے یہ فائدہ جاری کیا کہ واؤ کلمہ کے آخر میں ہے چوتھی جگہ ہے اور ما ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے لہذا وہ واقع یا سے بدلا یرو سے کیا ہوا یار یارزو سے کیا ہوا یارو اب دیکھیے با والا قائدہ بایا سے با یا متحرک اور حرف مفتوح ہے لہذا یا کو کوف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا یار سے کیا ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا یا واحد مذکر حاضر کا سیوا کیا ہوگا ترزا واحد مزکر حاضر کا سیوا کیا ہوگا ترزہ اب امر بنانے کے لیے امر بناتے ہیں مزارے معروف سے ترزا کے شروع میں علامت مظاہرے کو دور کیا اس کے بعد را ساکن ہے تو لہٰذا شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے عین کلمہ مفتوح ہے اور آپ پڑھ چکے عین کلمہ مفتوح ہو یا مقصور شروع میں حمزہ وصل ان دونوں صورتوں میں مقصور لے کر آتے ہیں اور آخر میں حرف علت یا ہے لہٰذا اس کو بھی گرا دیا تو ترغا سے کیا بن جائے گا ایرزوا امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی جی دیکھیے نمبر تین رما یار می میرے خیال میں صرف زید بھائی کو سمجھ میں آ رہا ہے باقی حضرات تک شاید میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی جی آج کچھ سوچ کی گہرائی میں آپ حضرات پہنچے ہوئے خیریت تو ہے نا پہلا سبق کچھ زیادہ سبق تو نہیں ہو گئے جی تو ابھی آپ پریشان نہ ہوں یہ بات یہی چیزیں اب آپ نے جب آپ اس کو عملی طور پر کریں گے تو پھر یہ بات اور زیادہ جو ہے آپ کو ہے کھل کے سامنے آئے گی تو یہ معطل کے جو ہیں یہ واقعی کچھ باقی سے ذرا مشکل ہے کیونکہ سیوا اپنی اصل حالت سے بدل کے کچھ اور ہی بن جاتا ہے. لیکن ابھی ہم ان شاء اللہ تھوڑا سا چند دن ایک کام شروع तो لے تو یہ جو آپ کو مشکل معلوم ہو رہی ہے खत्म تو وہ ختم ہو جائے گی فی الحال آپ بات سمجھے سمجھ میں تو آ رہی ہے نا اب اس کے بعد ہم ان شاء اللہ قرآن پاک سے آپ کو کچھ سیرے ان شاء اللہ کام کے لیے تو پھر جب آپ اس کے اوپر مشق کریں گے تو پھر آپ تسلیم کریں گے کہ واقعی بہت آسان ہو گیا ٹھیک ہے ابھی تو جو کہ نئی نئی بات ہے لیکن صرف فی الحال آپ میرے ساتھ اس انداز سے چلتے رہیں کہ آپ بات سمجھ رہے ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو جب اس کی دوبارہ مشق کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو میں نے بات کی اس کو سمجھ تو اس لیے آپ تھوڑا سا مجھے بشاش نظر آئے ٹھیک ہے بالکل منسمت نہ جا ابھی اس کی ٹھیک ہے دیکھیے رما یار فہو رام رما رمین فا ہوا رمی رمی مرمی ہو ارمی و نہمبر چار تلقا یا تلقا تلقی تلقا تفا آلہ کے وزن پر ہے تفا اصل میں تلقایا تھا قیا قاف پر فتح ہے یا متحرک ہے با والے قیدے کے مطابق یا کو علی سے بدلا تو تلقا ہوا یا اصل میں افا علو کی طرح ہے تو یوں تھا یا لیکن یہاں بھی یا متحرک اس سے پہلے حرف پر فتح ہے تو با والے قیدے کے مطابق یا کو علی سے بدلا تو یا تلقا ہو گیا تلقیا تلقین یہ مصدر ہے تلقن سے تلقن فا ہوا متعلق تھا متعلق اصل میں متعلق تھا, تھا اس میں بھی تلقن والا قاعدہ جاری ہوا یا پر جمہ تھا اس کو یا کو ساکن کیا پھر اجتماع ساکن کی وجہ سے گر گئی اور تنوین باقی ہے مطلق پر ہے یو تلقہ یو تقا یو ہے یو تفا علو تلقی مطلق کا سر ہے المر تلقہ ورنہ ہی لا تا جو ہم نے نمونے کے طور پر چند سیغے پڑھے ہیں مختلف ابواب ابواسن باب نسر سے ماضی کا سیغا ایک مظاہرے کا معروف کا مجہول کا ایک امر کا ایک نہیں کا تو چند سیغے لے کر ایک گردان بنائی ہے اس کو کہتے ہیں سرف صغیر کیا کہتے ہیں صرف اور حصہ اول کے اندر ماضی کے آپ نے چودہ سیرے پڑھے تو ایک نفر سے ماضی کے چودہ سیرے پیش کرنا اس کو کہتے ہیں سرف کبیر مظہرے کے چودہ سیرے پیش کرنا اس کو کہتے ہیں سرف کبیر مزارے معلوم کے مظارے مجہول کے تو اب تک ہم نے سرف صغیر پڑھی لہذا اب آگے جو عنوان آپ دیکھ رہے ہیں سرف کبیر کے نام سے تو اب ہم جو ہے ان سیغوں سے سرف کبیر پڑھیں گے دیکھیے اباس ابواب کی پوری گردان یعنی سرفیر لکھی جاتی ہے تاکہ سیغوں کی بدلی ہوئی صورتیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گردانوں کے بعد ضروری تعلیمیں بھی لکھی جائیں گی سرف کبیر کو پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ شاء سبق شروع کرنے سے پہلے اب تک جو ہم نے تیسرے حصہ میں باتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصات کے سامنے پیش کریں گے اور پھر ہم فی کبیر اور اس کے بعد تعلیات ہیں سیو کی تو وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرتے چلیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ